السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسلامي كاسيكس کا مركز رحماني ومسجد بحقه القرآن إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شعور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا نظل له ومن يضلل فلا هادية له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد نبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدية هدية محمد صلى الله عليه وسلم وشغل أمور محدثاتها وكل مدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يتعي الله ورسوله فقد رشد مهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ذلّا بغوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى, إبراهيم وعلى آل إبراهيم وإنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم نیدمتن کت مرحیم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذُكر الله غجلت قلوبه وإذا توليت عليهم آياته ذازتهم إيمانا وعلى عبدهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رضخناهم من فقود أولئك هم المؤمنون حقا لهم دراجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کی وحی اور اس کی مقدس کتاب ہے جس کے فوائد اور براکات میں سے ایک عجیب فائدہ اور برکت یہ ہے کہ اس قرآن کے ذریعے ہم دنیا میں اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن کہاں ہوں گے ہمارا انجام کیا ہوگا ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے باروں میں فی ہے کو فرما کر اس نقطے کی نشاندہی ہے کہ اس کتاب میں تم سب کا ذکر ہے بالفاظ الفاظ دیگر اس کتاب میں تم سب کا چہرہ موجود ہو یہ قرآن ایک آئینہ ہے جس طرح ایک آئینہ ہر شخص کو اس کا چہرہ دکھا دیتا ہے اس طرح قرآن حکیم بھی ہر شخص کو اس کا چہرہ دکھا دیتا ہے ہر شخص خواب و آزاد ہو یا غلام ہو رائی ہو یا رعیت ہو امیر ہو یا غریب ہو عربی ہو یا اجمیر ہو زید ہو امر ہو بکر ہو سب کی تصویر اس قرآن میں موجود ہے جس کا طریقہ یہ ہے کہ کہیں تو متقین اور اہل جنت کے اوصاف کا ذکر اس مقام کو کھول کر بیٹھ جائیں ان صفات کو پڑھیں اور پھر یہ دیکھیں یہ صفات مجھ پر منتبق ہو رہی ہیں یا نہیں اگر ہو رہی ہیں تو وہاں آپ کا ذکر موجود ہے وہاں آپ کا چہرہ دکھائی دے رہا ہے جس پر مزید توجہ اور محنت اختیار کرنی چاہیے اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں آپ نظر نہیں آ رہے دکھائی نہیں دے رہے یعنی وہ صفات آپ پر چسپا نہیں ہو رہی تو پھر ابھی سے ایک جد و اجتحاد کی ضرورت ہے ایک محنت کی محنت شاقہ کی کہ اس مقام پر میری تصویر ابھر آئے اور میرا چہرہ نظر آ جائے سورہ انفال کے شمول اللہ اب رزت نے حقیقی اہل ایمان کا ذکر کیا ہے ان کے لیے دراجات کے وعدے فرمائے ہیں گناہوں کی بخشش کی بشارتیں دی ہیں اور دنیا میں بھی ایک باعزت روزی دینے کا وعدہ فرمایا ہے وہ پانچ اوصاف ہیں جن کا ذکر یہاں موجود ہے تو اس مقام کو ہم آج کھول کے بیٹھتے ہیں اور اپنا چہرہ یہاں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اگر نظر آ جائے تو یقیناً یہ ایک سعادت ہے جس پر اللہ رب عزت کا شکر ادا کیا جائے اور مزید اپنے آپ کو نکھارنے کی اور اپنے حسن میں اضافے کی کوشش کی جائے اور اگر ہمارا چہرہ یہاں دکھائی نہیں دے رہا ہمارے نقوش یہاں ابھر نہیں رہے تو پھر ایک توحبت المصوح کے ذریعے اپنے اندر ایک تبدیلی لانے کی کوشش کی جائے تاکہ ہم یہاں اپنے آپ کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جائیں فرمایا اندین ادا دکی اللہ ہو وجل افغل و مومن تو وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ تعالی کا ذکر کیا جائے اس کے فرامین کا اس کے احکام کا اور جن چیزوں سے اس روکا ہے اس کا ذکر کیا جائے تو وزلت خجود ان کے دلوں میں ایک لرزہ اور خوف طاری ہو جاتا ہے یہ ایک صفت اہل ایمان کی اللہ تعالی کا ذکر اس کی صفات کا ذکر اس کی حدود کا ذکر اس کے احکام کا یا کسی حکم کا ذکر جب سامنے آئے تو جو مومن ہے اس کا دل لرز اٹھے گا لرزنے کا معنی یہ ہے ایک ایسا خوف اس پر طاری ہو جائے گا کہ وہ اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے اس امر کو قبول کرنے کے لیے مستعد پائے گا اپنے آپ کو جھکا دے گا اور یہ اس کی ایک ایسی نشانی ہے ایسی علامت ہے جو بہت ہی قابل تعریف ہے کیونکہ یہ دین دین اطاعت ہے یہ دین دین قبول ہے کہ اللہ اس کے رسول کی طرف سے جو کچھ آتا ہے اسے انسان قبول کرتا رہے اپنے آپ کو اس کے سامنے جھکا ہوا پائے تو یہ ایک بڑی متمیز علامت ہے اہل ایمان کی کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہو اس کی حدود کا بیان ہو اس کے عوامر کا نواحی کا چرچا ہو تو اس کے دل میں بجائے کبر کے بجائے رونت کے بجائے انکار کے قبول کا جذبہ ہو اطاعت کا جذبہ ہو اور انتصال امر کا جذبہ ہو ابھی ایک علامت ہم نے پڑھ لی اپنے آپ کو ہم سب جانتے ہیں ہماری کیفیت کیا ہے اللہ رسک رسول کے فرامین کے مقابلے میں ہمارا کیا رویہ ہے یہ ہم سب کو معلوم تو اپنے آپ کو اس فرمان کے اندر تلاش کرو ہم یہاں موجود ہیں یا نہیں اس کے فرامین سن کر ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے اور ہمارا کیا عالم ہوتا ہے کیا ہم ہمیشہ اللہ رس کے رسول کی اجاد کے لیے مسترد ہیں کمر بستہ ہیں تیار اور آمادہ ہیں تو پھر تو آپ کا ذکر یہاں موجود پھر آپ کا چہرہ یہاں دکھائی دے رہا ہے اور اگر اللہ اور کے رسول کے فرامین قبول کا جذبہ نہیں ہے اور ہمیشہ اتحاد کے لیے مستعد رہنے کا جذبہ نہیں ہے اس کا معنی یہ کہ یہ دل اللہ تعالی کے خوف سے خالی ہیں تو پھر یہاں آپ دکھائی نہیں دے رہے ان نولوں میں لدینی اداوں کی رنما ہو مومنوں کے دل تو درزہ بھر اندام ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر سن کر اور اس کی حدود کا ذکر سن کر اس کے ماہر اس کی حدود اس نے جس چیز کو حرام کر دیا وہ اس کی ایک حد ہے ہر بادشاہ کی ایک حد ہوتی ہے ایک سرحد ہوتی ہے جس کو تجاوز کرنا خلاف قانون ہوتا ہے اللہ تعالی جو احکم الحاقین ہیں بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس کی بھی حدود ہیں وہ حدود مقامی نہیں ہیں ان حدود کا تعلق زمین کی حدود سے نہیں ہے بلکہ وہ حدود اللہ تعالی کی حرام کردہ اشیاء ہے تو دلوں کے لرزہ بھر ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ انسان اللہ رب العزت کی حدود تجاوز نہیں کرتا ان کو پلاننے کی کوشش نہیں کرتا بلکہ ان حدود کے اندر اپنے آپ کو محدود رکھتا ہے یہ اس خوف کی تفسیر ہے کہ اللہ کا ذکر سن کر ان کے دل لرز اٹھتے ہیں کام اٹھتے ہیں لرزنے اور کامنے کا معنی وہ اس کی قبول کے لیے ہمیشہ مستحد رہتا اور ظاہر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی حدود کو پاگال کرے گا اللہ رب العزت اس کے حقوق کو پگال کر دے گا اور جو شخص اللہ رب العزت کی حدود سے تجاوز کرے گا وہ اپنے اس عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی غیرت کو دلکارے گا اور اس میں واضح نص موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے کب آتی ہے بغیر اللہ یہاں ربو ہو اللہ تعالی نے جو چیز حرام کر دی اس کا بندہ ارتقاب کر بیٹھے تو وہ اللہ تعالی کی غیرت کو تلکارتا ہے اور اس کی غیرت کو چیلنج کرتا ہے تو اس کا من یہ دل بالکل بے خوف ہے جبکہ سچے ایمان کی نشانی یہ ہے کہ اللہ اور کے رسول کا امر آ جائے وہ لرز اٹھے اور کانپ اٹھے اور اس کو قبول کرے بغیر کسی تاخیر کے اور بغیر کسی تعطل پیدا کرنے کے اور بغیر کسی تاخیر کے بغیر کسی تعمیر کے یہ ایک قوی ایمان کی نشانی اور جو لوگ اللہ اور کے رسول کے فرامین کو ٹالتے ہیں وہ یقیناً ایک گمراہی کا شکار ہے وہ اس مقام پر کہیں نظر نہیں آئیں گے ان کی تصویر یہاں موجود نہیں ہے اور ان لوگوں پر حیف اور افسوس ہے جو اللہ رز کے رسول کے فرامین کو سن کر ایسے قوائد پیش کریں جن سے اللہ رس کے رسول کے فرامین کو قبول کرنے کی بجائے ان کو ٹال دیا جائے رد کر دیا جائے کل کھلا انکار تو ممکن نہیں ہے لیکن یہ در بردا ایک ایسا انکار ہے جو قطع اس وصف کے منافی تو مومن کے ایمان میں اس کے ایمان کی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالی اور اس کے رسول کے فرامین کو سن کر ہمیشہ قبول کے لیے مستعد ہوگا ایسا مستعد کہ ان فرامین پر اس پر درزہ تاری ہوگا جب تک قبول نہ کرے قبول کے لیے بے چین ہوگا مسغر ہوگا لاچار ہوگا تو یہ وقت جس کے اندر موجود ہے اس کا ذکر گویا فران میں یہاں موجود پھر وہ آگے دوسری علامت پر غور کرے وحیدات آیات ہوں زیادہ تم ایمان جب اس پر اللہ کی آیات کی تلاوت کی جائے اللہ تعالیٰ کی وحی پڑھ ہی جائے تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور یہ بات معلوم ہے کہ ایمان ایک حالت پر قائم نہیں رہتا یس دادا تھا و یم قسو بتا شیطان رحمان کی اطاعت سے ایمان بڑھتا ہے اور شیطان کی پیروی سے ایمان گھٹتا ہے اور کم ہوتا ہے اور یہ تغیر ایمان میں رونما ہوتا رہتا ہے اور یہ بھی حمد عحد الحدیث کا عقیدہ ہے کہ ایمان میں کمی بیشی ہوتی رہتی اہل الرائے ایمان میں کمی بیشی کے قائل نہیں ہے جب کہ آیت گریما ان پر شدید رد وارد کر رہی ہے کہ قرآن کی آیتیں سن سن کر ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور ان کا ایمان بڑھتا رہتا ہے بڑھتا رہتا ہے تو یہ بھی ایک علامت ہے اپنے آپ کو چیک کرنے کی کہ یہاں ہمارا چہرہ دکھائی دے رہا ہے یا نہیں ہم قرآن پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے اللہ تعالی کی فہر سنتے ہیں یا نہیں سنتے شوق اور محبت سے اور اگر سن کر پڑھ کر ایمان بڑھتا ہے تازگی آتی ہے تو یقیناً یہاں آپ کا چہرہ موجود ہے اور اگر یہ تعلق القرآن ایک رسمی نوعیت کا ہے بس سننے کی حد تک لیکن کوئی تأثر نہیں ہے اثر قبول کرنا نہیں ہے اور فہم کا جذبہ اور مادہ نہیں ہے تو پھر یقینا ایمان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا تو یہ ایک واضح علامت ہے کہ ایک مومن قرآن پڑھتا ہے بڑی محبت سے اور بڑی محبت سے سنتا بھی قرآن اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جس کا پڑھنا بھی عبادت ہے اور سننا بھی عبادت ہے پڑھنے کا بھی اجر ہے اور سننے کا بھی اجر ہے من قرآن من القرآن حرفا و عشر حسنات ہے جو شخص قرآن پاک کا ایک حرف پڑھ لے اسے دس نیکیاں ملیں لاق الفلامیم حرف ولاکن الف الحرف الام الحرف میم ان حرف الفلامیم ایک حرف نہیں ہے بلکہ الف ایک حرف ہے لام دوسرا اور میم تیسرا تو یہ پڑھنے کا عجل یہ پڑھنے کا عجل اور اگر ایک مومن حز قرآن کے شرف سے مشرف ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کے سینے میں اپنی اس کتاب مقدس کی تمام آیات تمام صورتیں الفاظ اور حروف بھر دے اور وہ اس کا حافظ بن جائے تو اس کا اجر تو لام اتنا ہی جو مقرر حفظ کر رہا ہوتا ہے ایک ایک آیت کو بار بار دہراتا ہے ایک ایک حرف کا بار بار اعادہ کرتا ہے کتنی بار دہرائے گا وہ سینکڑوں بار ہو ہزاروں بار ہو وہ ایک, ایک حرف ایک دس دس نیکیوں کا موجب بنے گا اور حافظ قرآن کا تعلق کبھی قرآن سے ٹوٹتا نہیں وہ ہمیشہ قرآن پڑھتا رہتا ہے دوہراتا رہتا اپنا ضبط اور اطفان قائم کرنے کی ہمیشہ کوشش کرتا رہتا ہے اور یہ ایک لام اتنا ہی حجر تبھی ہمارا مرز قیامت کے دن حافظ قرآن کو بلائے گا اور فرمائے گا کہ ورت کہ آؤ اور قرآن پڑھو میرے سامنے اور اوپر کو چڑھتے جاؤ ورتل کما آخم کے طورت اور جس طرح دنیا میں تم آہستہ آہستہ ترتیب کے ساتھ تجوید کے ساتھ پڑھا کرتے تھے ویسے ہی آج پڑھو اور جو تمہاری آخری آیت ہوگی حفظ کی وہ تمہاری منزل ہوگی تمہارا ٹھکانا ہوگا یہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے ساتھ تعلق کی برکت ہے تو ایک مومن جس کا ایمان سچا اور پختہ ہے اس کی یہ نشانی ہے کہ جب وہ کلام الرحمان سنتا ہے یا پڑھتا ہے اتنی محبت کے ساتھ اور شوق کے ساتھ کہ اس کا ایمان بڑھتا رہتا ہے اور اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا رہتا ہے یہ اس امر کا متقاضی ہے کہ بڑے شوق جس جستجر اور ایک سچی طلب کے ساتھ قرآن پڑھا اور سنا جائے ایک محبت کے ساتھ کہ قرآن سن کر واقع ایمان بڑھے قرآن پڑھنے سے مقصود کوئی دنیا کی واہ واہ نہ ہو کہ دنیا میری قراد کی تعریف پر لمبے سانس کی تعریف کرے بلکہ مقصود اللہ تعالی کی خشیت ہو اور ایمان بڑھے اکثر اچھا ریا کاری قرآن پاک کے قرہ میں ہوتی ہے اللہ من رحم علام لیکن اگر یہ قرآن پاک کی کے اخلاص کے ساتھ ہو اللہ تعالیٰ کی ندا جوئی کے لیے ہو تو یقیناً اس کی ہر آیت ایمان میں اضافے کا باعث بنے گی اور واقعات یہ تعلق قائم ہے تو اس مقام پر آپ کا چہرہ موجود ہے وہی دات آیات ہوں زیادت ہوں ایمان کہ جب اللہ تعالیٰ کی آیات اس پر پڑھی جائیں تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے یہ دوسری علامت مگر ایسا نہیں ہے تو پھر ایک راسخ تعلق قرآن پاک کے ساتھ جوڑا جائے قائم کیا جائے تا آ یہ وصف پیدا ہو جائے کہ قرآن پڑھنے اور سننے سے ایمان میں تازگی ہے ایمان میں ایک بہار اور نکھار آ جائے اور ایمان واقعہ تھا بڑا ہوا محسوس ہو اور اس کے دوراجات میں ترقی محسوس ہو تو یہ ایک بڑی پختہ ایمان کی علامت اور تیسری علامت وہ رب کے توقع اپنے رب پر توقل کرتے ہیں توکل جو کہ توحید کا خلاصہ ہے وہ ان میں موجود ہے توحید راسخ اللہ تعالیٰ پر توکل ایک و توقع یہ توکل کی تعریف ہے کہ کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے جو اسباب ہیں وہ اختیار کرو وہ اسباب مؤثر نہ ہوں بلکہ عقیدہ یوگ ان اسباب میں تاثیر اللہ کے عمر سے پیدا ہوتی ہے پھر اس تاثیر کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالی پر توقل کر لو یہ حقیقت ہے توقل جو کہ توحید کا اہم ہے بعض علماء نے توکل کو توحید کا خلاصہ بتایا ہے یہ توکل کی حقیقت ہے یا نہیں ہر شخص اپنے آپ کو جانتا پہچانتا اور ہر شخص کے اندر اپنے عقیدے کی جو معرفت صورت ہے وہ موجود ہے تو یہ ایک سچے مومن کی ایمان کی علامت اپنے رب پر توقل کرتے نبی الاسلام کے ایک حدیث ہے جب خود جنت اف عدت ہوں مسل کچھ لوگ جنت میں داخل ہوں گے ان کے دل پرندوں کے دلوں کی مانند ہوں گے یہ تعلیم اور تربیت کا ایک انداز ہے کہ ان کے دل جو ہیں وہ پرندوں کے دلوں کی مانند ہوں گی پرندوں کے بہت سے اور ساتھ ہیں اس کی تفصیل مطلوب نہیں ہے ایک وصف ایک حدیث میں بیان لنکم توک لون ادا رب حقوق نہ رضا کا کم کما یرد تب دو بتانا اگر تم لوگ اللہ تعالی پر تبقول کر لو صحیح معنی میں جو تبکل کا حق ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں روزی دے جیسے پرندوں کو دیتا ہے تخت وہ خماس پرندے صبح کو گھونسلے سے نکلتے ہیں اور خالی پیٹ ہوتے ہیں نہ ان کے پاس کوئی راس المال ہوتا ہے نہ کوئی ہنر نہ کوئی قسم نہ کوئی نوکری نہ کوئی کاروبار خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ کے ساتھ لوٹتے ہیں صرف تبکل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہوتا ہے اگر تم تو کی اس کیفیت کو پہچان لو اس حالت کو اپنا لو تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی پرندوں کی طرح روزی دینے پر قادر ویسے جو وسائل رزق ہیں انہیں تم اپناؤ اور حصول رزق بھی اللہ پر توقل کر دو یہ حقیقت توکل کے توقل کا فهم پرندوں سے لے لو کہ ان کے اندر توقل کیسا ہے اور یہ اہل ایمان کی ایک بڑی بنیادی صفت ہے وہ آغار رب بھی اپنے رب پر توقل کرتے تو یہ توکل کی حقیقت دلوں میں ہے یا نہیں ہر شخص جانتا ہے اگر واقعات موجود ہے تو اس مقام پر اس کا تذکرہ جو الحمد موجود ہے اور اس کا چہرہ یہاں واضح ہوتا جا رہا ہے اور اگر تمکل مفقود ہے عتیدے میں کمزوری ہے مثلاً ڈاکٹر سے دوائی لی اور یہی دل میں نظریہ کہ اس دوائی سے مجھے شفا مل جائے گی حالانکہ نظریہ ہی ہونا چاہیے کہ اس دوائی سے اللہ تعالی شفا دے دوائی میں ذاتی تاثیر نہیں اور اگر تاثیر ہے تو اللہ کے امر سے فائدہ ہوتے اور یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو ہر روز کسی نہ کسی کو پیش آتا ہے بیماریاں ہوتی ہیں دوائیاں استعمال ہوتی ہیں تو کیا سوچ ہوتی ہے اگر سوچ اس دوائی کی ذاتی تاثیر کے تعلق سے ہے یہ تبکل نہیں اور اگر سوچ یہ ہے کہ یہ تاثیر اللہ کے عمر سے پیدا ہوگی یہ تبکل کی پہلی جو ہے وہ اسٹیج ہے اور پھر اس دوائی کو استعمال کر کے حصول شفا کے لیے اللہ تعالی پر توقل کر لے اس پر اعتماد کر لے بھروسہ کر لے جو کہ تبکل کی حقیقت ہے یہ وہ اللہ رب کے توقع اپنے رب پر توقل کرتے ہیں اور چوتھی صفت یہ ہے اللہ دین یقین یہ وہ لوگ ہیں جو توجہ دیتے ہیں نمازوں کو سیدھا ادا کرنے میں نماز پڑھنا ایک رسمی چیز ہے لیکن نمازوں کو سیدھا کر کے ادا کرنا یہ اصل نماز کی قبولیت کی احساس قرآن نے اقامت صدا نماز کو سیدھا کرنا اس کی طرف ہماری توجہ مقزول کی ہے کہ نمازوں کو سیدھا کرتے ہیں اور یہ ایک ظاہری علامت ہے بہت ہی زیادہ ہم سب کو غور و فکر کی دعوت دیتی کچھ لوگ ایسے ہیں نماز پڑھتے ہیں واقعات نمازی مگر ان کو نمازیں سیدھا کرنے کی ہوش نہیں پڑھتے ہیں ضرور مگر یہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے اگر اقامت سلاد کی طرف توجہ نہیں بس خانہ پوری وقت آگیا پڑھ لی اقامت سلاد کی طرف توجہ نہیں تو ان کی تصویر یہاں موجود نہیں یہاں ان لوگوں کی تصویر ہے جن کو ایک فکر دامنگیر ہے کہ ہماری نمازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کے مطابق ہیں یا نہیں اکثر لوگ پڑھتے ہیں جیسے برادری میں خاندان میں پڑھی جا رہی ان کا چہرہ ہر گر یہاں موجود نہیں لیکن جن لوگوں کو یہ فکر ہے کہ نماز کے ایک ایک جز کو ایک ایک رکن کو ایک ایک حالت کو نبی اسلام کی سنت پر پیش کریں آپ کے طریقے پر پیش کریں اور آپ کی سنت کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کریں اوقات کی حفاظت کے ساتھ تو وہ لوگ یہاں موجود ہیں اللہ دین یقین جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں سیدھا کر کے ادا کرتے ہیں اور یہ ایک بڑا عظیم وصف ہے کیونکہ سارے اعمال کا سردار جو ہے وہ نماز اور قیامت کے روز اعمال میں سب سے پہلا حساب اور سوال نماز کا ہو خالی نماز کا نہیں بلکہ طریقہ نماز کر کہ پڑھی تو ضرور تم لیکن کیسی پڑھی اور ظاہر ہے کہ جس کے طریقے کو اپناؤ گے اگر وہ طریقہ شرعن مطلوب نہیں ہے تو وہ نماز رد کر دی جائے گی اگر تم کہو کہ ہم اپنے باپ کے طریقے سے پڑھتے تھے یا اپنے پیر و مرشد کے طریقے سے موری صاحب کے طریقے سے یا اپنے امام کے طریقے سے تو ان میں سے کوئی بھی شرعی حجت نہیں اللہ تعالی کی حجت کی تکمیل نہ کسی قوم برادری سے ہوئی نہ کسی باپ دادا سے ہوئی نہ کسی پیر و مرشد سے ہوئی نہ کسی امام سے ہوئی نہ صابری سے نہ صحابی سے اللہ تعالیٰ کی حجت کی تکمیل ہر امت کے لیے اس کے نبی کے ذریعے رسول رسلم بشینظری کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا ہے خوشخبری دینے والے ڈرانے والے تاکہ رسولوں کی برست کے بعد لوگوں کی حجت اللہ پر ختم ہو جائے اور کسی کی حجت باقی نہ رہے کسی کا اعتراض باقی نہ رہے ساری خلق پر اللہ کی حجت اللہ تعالیٰ کے انبیاء کے ذریعے تمہارے اعمال میں انبیاء کی پیروی کا انصر ہوگا وہ قابل قبول کسی اور کی پیروی کا انصر ہوگا وہ ٹھیک ہی کیوں نہ ہو وہ قابل قبول نہیں ہے کیونکہ حجت انبیاء ہیں نہ کہ باپ دادا اور نہ کہ قوم برادری لہٰذا اقامت سلاد نمازوں کو سیدھا کرنا یہ ایک ایسا وصف ہے جو ہر ایک کو حاصل نہیں ہے نمازی بہت ہے مگر اکثر نمازیں ایسے ہیں جن کی نمازیں ناقابل قبول کیونکہ وہ نمازی ہیں لیکن اتامت صلاح کا تصور نہیں نماز کو سیدھا کر کے ادا کرنے اور یہاں ان لوگوں کا چہرہ دکھائی دے گا جن میں اتامت صلاح کا جوہر ہے کہ نمازیں ادا کرتے ہیں سیدھا کر کے نبی علیہ اسلام نے قیام کیسے کیے ہاتھ کیسے باندھا رکوع کیسے کیا سجدہ کیسے کیا تشدد کیسے کیا سلام کیسے پھیلا ایک ایک جز پر وہ قائم کرتے ہیں کس کو اللہ کے بےغبر کی سنت اور آپ کے طریقے اور یہ اقامت فلاح ہے جس کی فکر ہر ایک کو نہیں بہت سے نمازی ایسے ہیں جن کا چہرہ یہاں دکھائی نہیں دے رہا کہاں دکھائی دے رہا ہے سورہ پرانے پاک کی سورہ ارت اللہ نہیں قدر الدہ فضان کل یہ بلا یو دو عام فوائل مسلم کچھ نمازیوں کے لیے ویل ہے بربادی ہلاکت نمازیوں کے لیے بے نمازوں کا ذکر نہیں ہو رہا نمازیوں کا کچھ لوگ ایسے نمازی ہیں نمازی ہوں گے ان کے لیے ویل ہے بعض تفسیروں میں ویل جہنم کی ایک وادی جو دنیا کے سارے پہاڑوں کو پلک جھپکنے میں پگھلا کے رکھ اس وادی میں عملہ عزت کچھ نمازیوں کو ڈال دے اللہ دین انصرات وہ जो جو نمبر نمازوں سے غافل تھے پڑھتے تھے ادا کرتے تھے غفلت کے ساتھ غفلت کیا ہے کبھی توفیق نہیں ملی کہ نمازوں کو چیک کریں کہ درست ہیں یا نہیں بس پڑھی جا رہی ہے پڑھی جا رہی ہے فرما کہ ان کے لیے ویل ہے اور پھر وہ نمازی جو ریاکار دکھاوے کی نمازیں لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنی فارسائی جو ہے اس کی دھاک قائم کرنے کے لیے لوگوں کو دکھانے کے لیے تو یہ وہ نمازی ہیں جن کے لیے ویل ہے تو بہت سے نمازی اپنا چہرہ یہاں ڈھونڈے وہاں کن کا چہرہ ہے جن کی نمازوں میں اقامت نمازوں کو سیدھا کر کے ادا کر ہمیشہ یہ فکر دامنگیر رہتی ہے کہ ہماری نمازوں پر اللہ کے گارے گیغمبر کی سنت کا رنگ اور حسن ہے یا نہیں یہ اقامت صلاح اور پانچویں خوبی ممی مار دکھنا سے خون جو ہم نے رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے جو کہ ان کے سچے ایمان کی نشانی ہے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے صدق تو برہان اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا برحان برہان معنی دلیل یعنی یہ صدقہ سچے ایمان کی دلیل کہ انسان مال کماتا ہے بڑی محنت سے اور اللہ کی راہ میں لبھا دیتا ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ شخص صادق المان ہے اس کا ایمان سچا ہے اس کے دل میں مال کی محبت نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کی محبت اور اس پر مال قربان کر دیتا ہے تو ہمارا کیا جذبہ ہے مال خرچ کرنے کے تعلق سے بخیل تو نہیں ہے بخل کو رسول اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑی بیماری قرار دیا ہے اور سخاوت اللہ تعالیٰ کی محمد کی نشانی ہے اور اس کی محبت کی دلیل ہے اور سچے ایمان کی علامت ہے یہ پانچ اوساف ان کو بار بار پڑھیں اور اپنے آپ کو یہاں تلاش کرنے کی کوشش کریں نہیں ہے تو یہاں داخل کرنے کی کوشش کریں کیونکہ اللہ پاک آگے فرماتا ہے حقا یہ حقیقی مومن اللہ گواہی دے رہے اعتراف کر رہے کہ جن لوگوں میں یہ پانچ اوساف پیدا ہو گئے ہم ان کے سچے اور حقیقی ایمان کی شہادت دیتے ہیں اور بڑی عظیم گواہی یہ بڑا عظیم اعتراف اللہ کی طرف سے کہ ان کا ایمان سچا ہے حقیقی اور پختہ ہے اور بڑا ہی قابل قبول یہ بندے بڑے برگزیدہ ہیں وہ لائے حق تھا یہ حقیقی مومن ان کے لیے ہمارے پاس کیا ہے تین بشارتیں لہم دراجاتے ہیں ایک تو ان کے رب کے پاس ان کے لیے اونچے دراجات دراجات اولاد صرف جنت نہیں بلکہ جنت کے اندر اونچے دراجات جیسا کہ نبی علیہ اسلام کی حدیث ہے کہ جنت میں بعض لوگ اپنے اوپر دیکھیں گے تو ان کو اوپر محل نظر آئیں گے جیسے آج زمین والے آسمانوں کے ستارے دیکھتے ہیں کتنا فرق حالانکہ جنتی یہ بھی ہیں اور وہ بھی ہیں مگر اس قدر مدارس کا فرق ہے کہ کچھ جنتی زمین پر ہوں گے جنت کی اور کچھ جنتی آسمان پر ہوں گی اتنا ان کو بلندی حاصل ہوگی دراجات لہوم دراجات میں جب نبی اضلان نے اتنے برم دراجات کا ذکر کیا تو صحابہ نے کہا کہ دل کا مناظر الانبیاء کہ یہ تو انبیاء کے ٹھکانے ہوں گے انبیاء کی منازل ہوں گی ان درجوں پر تو انبیاء فائز ہوں گے اتنی بلندی پر اتنے اونچے پرما کہ یہ درجے انبیاء کے بھی ہیں اور رجالوں آمن باللہ مسپ کا ان لوگوں کے بھی ہیں جو اللہ پر حقیقی ایمان لے آئے الاگل منحقہ یہ پانچ اور سات حقیقی ایمان کی علامت ہے جو اللہ پر حقیقی ایمان لے آئے مسقا پمرسلین اور ان کے ایمان کا سب سے اہم جوہر یہ ہو کہ نبیوں کی تصدیق کرے نبیوں کی جو بات ان کے سامنے آ جائے اس کو سچا ماننے اور قبول کر ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمان ان کا آ جائے جو حدیث ان کی آ جائے جو سنت ان کی آ جائے جو طریقہ ان کا آ جائے اسے فوراً مان لیں اس کی تصدیق کر لیں یہ نہ دیکھیں قوم برادری کیا کر رہی ہے اور بڑوں کی باتیں کیا ہیں یہی ایک بت آج حائل ہے اکثر لوگوں کے سامنے نبی رسلام کی حدیث کو دیکھتے ہیں مگر اپنے بزرگوں کی بڑوں کی قوم برادری کی باتیں حائل ہو جاتی ہیں انہیں چھوڑنے پر آبادہ نہیں ہے نبی کی باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور جو قبول کر لیتے ہیں ان کا یہ درجہ خیامت کے دن اتنے بلند درازات پر فائدے ہوں اور ایک حدیث رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نا بکنام ہوا کہ جو اوپر دیکھیں گے ستاروں کی طرح محلات ان کو نظر آئیں گے اب وہ مکر صدیق اور عمر بن خطاب بھی انہیں میں سے ہوں گے ان کے درجات اتنے بلند ہوں گے اتنے اونچے ہوں گے بلکہ اس سے بھی کہیں بیتر اس سے بھی کہیں یہ صداقت موجود تھی اور یہ حقیقت موجود تھی تو فرمایا کہ یہ ان کا وصف یہ ان کے اوصاف ہیں اور یہ ان کی جزا ہے درجات اولا تو مغفرت ہوں اور گناہوں کی بخشش سارے گناہ معاف کر دیں گے ان پانچ اعمال کی برکز ہے اور یہ ایک عظیم و شان وصف ہے کیونکہ گناہوں کی بخش جنت کے داخلے کی ضمانت ہے جس شخص کے دامن میں ایک گناہ ہو جب تک وہ اس کو معاف نہ کروا دے اور اس سے پاک صاف نہ ہو جائے جنت میں جا ہی نہیں سکتا جس کی سب سے بڑی دلیل آدم علیہ السلام کا واقعہ ان سے ایک معصیت صادر ہوئی اللہ نے فوراً جنت سے نکال دیے حالانکہ ان کو بڑی تقریر دی تھی عزت دی تھی مسجود مرائقہ بنایا تھا اور کسی عمل کے بغیر ہی جنت دے دی صرف ایک درخت سے روکا اسے چکھ بیٹھے اللہ و جنت سے نکال دی اور اس اولی واقعے سے ہمیں یہ تربیت دی یہ نصیحت دی کہ جہاں معصیت ہوگی وہاں جنت نہیں ہوگی اور جہاں جنت ہوگی وہاں گناہ نہیں ہوگی گناہ ایک نجاست ہے نہ روست ہے ایک کالک ہے جبکہ جنت ایک پاکیزہ ٹھکانہ ہے اور نور ہے اور یہ دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی لہذا مغفرت یہ ضروری ہے جنت کے داخلے کے لیے یا فرم ظلم یو جنات اللہ پہلے گناہوں کو معاف کرتا ہے پھر جنات کی مراثت عطا فرماتا ہے تو اگر تم یہ پانچ اوصاف اپنا لو تو اللہ تعالی کی دروجات اولاد بھی ہی ہیں اور مغفرت بھی یہ دونوں آخرت کے فائدے ہیں تمہاری دنیا بھی ہمارے پیشے نظر ہے دنیا کی امور فراہ کے ورث کریم اور تمہیں بڑی باعزت روزی بھی دیں یعنی اس میں دنیا کا بھی استحکام ہے معیشت کی بھی مضبوطی ہے اور آخر کی کامیابی بھی ایسی ہے کہ صرف جنت نہیں بلکہ جنت کے دراجات بڑے بلند درجات عطا رما دیں تو یہ تین بے وہ بے, بے مثال اجر ہیں جو یہاں ذکر ہوئے ان بندوں کے لیے جن کے یہ پانچ اوساف موجود ہوں جن کے اندر یہ موجود ہوں ان کے لیے یہ تین اجر تین بشارت ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تین فائدے مگر سب سے جو عظیم وعدہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے سچے ایمان کا اعتراف کرو اور سچے ایمان کی گواہی دے یہ مقام بڑا اہم ہے اسے روزانہ دیکھو اور اپنے آپ کو چیک کرو کہ ہمارے اس وقت عمل کی ایمان کی ہمارے ظاہر و باسن کی کیفیت کیا ہے اور یہ پانچ اور صاف ہم میں موجود ہیں یا نہیں ہے اگر موجود ہے تو پھر واقع بندے کی تصویر یہاں موجود ہے اور پرانے پاک ایک ایسی کتاب ایک جامع کتاب ہے فری ہے ذکر اس میں تم سب کا چہرہ موجود ہے تم سب کی شکل موجود ہے اور تم سب کی تصویر موجود ہے ایک آئینہ ہے جسے آئینہ سامنے کر لو چہرہ دکھائی دیتا ہے اس طرح قرآن ایک آئنا ہے اس کے ورق پلٹو اس کے اوراق دیکھو جا بجا جو ہیں وہ انسانوں کی تصویریں موجود ہیں کئی بوک میں کا ذکر ہے اپنے آپ کو وہاں تلاش کرو اور کئی فجار اور گناہگاروں کا ذکر ہے یہ بھی دیکھو کہ یہ میں فاضر اور فاجر تو نہیں اللہ کے دین کا باغی تو نہیں اس مقام پر ان لوگوں کا ذکر ہے جو دین کے باغی ہیں جہنمی وہاں اپنے آپ کو دیکھو اگر وہاں نظر آ رہے ہو پھر توبہ کر کے رجوع کرو اور اگر وہاں موجود نہیں ہو تو اللہ کا شکر ادا کر کے اپنے ایمان کے تسلسل عمل کے تسلسل اور ایمان کی تقلیت کے لیے اور ظاہر و باطن کی تربیت اور تزکیہ کے لیے مزید مستعد ہو جاؤ اور کوشش کرو اور اپنے آپ کو ان بندوں میں شامل کرنے کی کوشش کرو جو بندے اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ ہے منجو تو اللہ رسول فلاح کما الحم اللہ صدیقین بشہدات بسالحیم بحسن اللہ کا رفیقہ جو اللہ رض کے رسول کی حتائد کریں حقیقی اطاعت سچی اطاعت کہ جیسے اللہ رضگ رسول کا امر پہنچے اس کو قبول کرنے کے لیے مستحد ہو کوئی تاخیر نہ ہو کوئی تعویر نہ ہو کوئی, نہ ہو کوئی بہانہ نہ ہو بلکہ ہمیشہ مستعد ہو تو یہ لوگ قیامت کے روز انبیاء کے ساتھ صدین کے ساتھ شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے نبی تو اللہ کے عمر سے بنتا ہے لیکن باقی تین دراجات صدیت اور شہادت اور صالحیت یہ مقام تو حاصل ہو سکتے ہیں جن کے لیے ایک محنت شاقہ کی ضرورت ہے اللہ روز کے رسول کی حاصل تو جا بجا انسانوں کا ذکر اس کتاب نے کیا اپنے آپ کو تلاش کرو اور اس کتاب کو ایک آئینے کے طور پر دیکھو اور وہ اوساف کو اپنے اوپر منتقل کرنے کی کوشش کرو قرآن میں صالحین کا ذکر بھی ہے اور قرآن میں مفسدین اور گمراہ لوگوں کا ذکر بھی ہے ان کے بھی اوساف ہیں ان کے بھی اوساف ہیں بس تصف کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو ڈھونڈنے اور تلاش کرنے کی ضرورت ہے اور اس تلاش کے بعد اپنی مکمل اصلاح کی ضرورت ہے اور مکمل ایک استقامت کی ضرورت ہے بہت توفیق ہو اللہ تعالیٰ اللہ پاک ہمیں اس کتاب مقدس کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے اللہ رب العزت ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے توبہ المصح کی توفیق دے اور اللہ ربر عزت ہمیں اپنے دین کا عامل بنا دے اللہ تعالیٰ ان راہوں سے بچائے جو راستے انسان کو جہنم میں اور اللہ کی ناراضگی میں پھینک دیتے ہیں اور ایسے راستوں پر قائم کرے جنت کے راستے ہیں صراط مسین ہیں اور اللہ کے لیے داغ کے راستے ہیں الحمد للہ وسلاۃ وسلم رسول اللہ وبائے یہ بہت سے دوستوں نے دعا کی اپیل کی ہے ہمارا عزت تمام بیماروں کو صحت کام عطا ادا فرما دے بہت سے ساتھی نے اپنے مریضوں کے لیے مجھ سے رابطے کیے ہیں دعا کریں کے اللہ ان کے مریضوں کو صحت کام عاجلہ عطا فرما دے اور ہم جمعے کے بعد ایک جنازہ بھی پڑھیں گے خالبانہ خاتون کا سید عدیدہ خاتون کا صرفی خاتون کا جن کا انتقال لاہور میں ہوا حریب اور ہزارہ میں ان کی تدفین ہوئی اور اس خاتون کی وفات سے قبل وسیع تھی کہ جنازہ ان کا میں پڑھاؤں لیکن چونکہ فاصلہ بہت تھا سفر ممکن نہیں تھا تو ہم نے جنازہ خالبانہ کا وعدہ کر لیا جمعہ کے بعد آپ جنازہ پڑھ کے جائیے گا اور آج کا اعلان جو ہے وہ آپ کی اسی مسجد کے لیے جہاں آپ موجود ہیں مزید رحمانیہ جو کہ الحمد للہ بہت سے ایک انقلابی اور تاریخی اقدام اللہ کے فضل سے کر رہی ہے اور دعوت کا ایک مربوط پروگرام ہے تعلیم کا تربیت کا اور اعلان اس مسجد کے تعاون کے لیے ہے کیونکہ جتنے بھی پروگرام چل رہے ہیں ان پر واقعات بہت سے مصارف وہ کیے جا رہے ہیں تو آپ تمام ساتھی آج بھرپور تعاون کرتے جائیے گا اس مسجد کے لیے تاکہ جو منصوبے اور جو نشادات ہیں وہ مستمر رہے اور جاری اور قائم رہیں اور انشاءاللہ یہ اس مرکز کے ساتھ ایک تعاون ہے جو یقیناً بہت بڑا صدقہ جاریہ ہوگا اللہ پاک توفی خدا فرمائیے یہ بعض الباق کے خطبے کا ذکر کیا ہے کہ وہ ایک رکعت اور دو رکعت والی نماز میں تورب کے خائل نہیں تشہر میں تشہد میں بایاں پاؤں نکال کے بیٹھتے ہیں تو وہ اس کے قائل نہیں وہ کہتے ہیں کہ تین یا چار رکا رکعت والی نماز میں تورک ہے مگر سبسائی میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام جب اس جلسہ میں بیٹھتے جس میں آپ نے سلام پھیرنا ہوتا تو آپ تورک کیا کرتے تھے یہ حدیث سراہ سے دلالت کر رہی ہے کہ رکعت کوئی بھی ہو لیکن جس جلسہ میں آپ نے سلام پھیرنا ہے اس میں آپ نے تورک کرنا ہے والله تعالى أعلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شعور أنفسنا وسيئات عمالنا من يهده لله فلا نضلل ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد نبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن لهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشغل أمور مهدثاتها وكل مهدثة بدا وكل بداة ضلالة وكل ضلالة في النار من يتعي الله ورسوله فقد رشد واهتدى فمن يأس الله ورسوله فقد ذل بغوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باردت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجلل ربنا لا تعاخذنا إن نسينا أو وخأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا إسرا كما حملته وللذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا توقف لنا به فاعث عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا للقوم الكافرين رب اغفر وارحم وانته خير الراحمين اللهم انصر اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم منهم واخذ المنخذ لدين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم ربنا تقبل منا ان كنت تسمع ليلنا وتغلينا ان كنت تواب رحيم برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى